ایمانی غیرت جنگ قادسیہ یا سن چودہ ہجری کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت سعت بن ابی وقاص کی فوج میں ایک شخص ابو مہجن صقفی تھے وہ بہت بہادر تھے مگر کبھی کبھی شراب پی لیا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو کوڑے لگتے تھے بلاخر حضرت سعت بن ابی وقاص نے ان کو ایک خیمے میں قید کر دیا ایک روز حضرت سعد زخمی تھے اور اپنے خیمے کے پاس بلندی پر بیٹھ کر فوج کو ہدایات دے رہے تھے اس دن ایرانی فوج کا زور بہت زیادہ تھا اور مسلمان ان کو پسپا کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے ابو مہجن ثقافی بیڑیاں پہنے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے انہوں نے دکھ کے عالم میں یہ شعر پڑا کفا حزنََََََََََ ان تل تقلقی بالخنا بلخنا و ترک مشدود ان وساقیہ غمگین ہونے کے لیے یہ کافی ہے سوار نیزوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں اور مجھے بیڑیوں میں باندھ کر چھوڑ دیا جائے ابو محجن سخفی نے حضرت ساتھ کی بیوی کے پاس ایک باندی کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ آج میری بیڑیاں کھول دو اور مجھ کو ساتھ کا گھوڑا اور ان کا ہتھیار دے دو اگر میں زندہ رہا تو ابو محجن پہلا شخص ہوگا جو تمہاری طرف لوٹ کر آئے گا اور دوبارہ بیڑیاں پہن لے گا حضرت سعد کی بیوی کو یہ پیغام ملا تو انہوں نے ابو مہجن صقفی کی بیڑیاں کھول دی اور گھوڑا اور ہتھیار بھی ان کے حوالے کر دیا اب وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے نکلے اور مسلمانوں کے لشکر میں جا کر شامل ہو گئے وہ اتنی بے جگری سے لڑے کہ جدر گھستے دشمنوں کا صفایا کر دیتے حضرت سعد دور سے ان کو دیکھتے اور تعجب کرتے کہ یہ سوار کون ہے بلاخر مسلمانوں کو کامیابی ہوئی ابو مہجن فوراً لوٹے اور گھوڑا اور ہتھیار واپس کر کے دوبارہ بیڑیاں پہن لیں حضرت ساز شام کو گھر میں آئے تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ آج تمہاری لڑائی کیسی رہی انہوں نے کہا کہ آج کی لڑائی بڑی سخت تھی یہاں تک کہ اللہ نے ایک شخص کو چتکبرے گھوڑے پر سوار کر کے بھیج دیا اگر میں نے ابو مہجن کو زنجیروں میں باندھا نہ ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ ابو مہجن کے حملے ہیں بیوی نے کہا کہ خدا کی قسم وہ ابو مہجن ہی تھے اس کے بعد انہوں نے سارا قصہ بتایا حضرت سعد نے ابو مہجن کو بلایا اور ان کی زنجیریں کھول دی اور کہا خدا کی قسم اب میں شراب پینے پر تم کو سزا نہیں دوں گا ابو محجن صقفی نے کہا میں بھی خدا کی قسم اب کبھی شراب نہ پیوں گا وہ انول اشربھا ابدا غیرت مند آدمی ایک معمولی واقعے سے بھی تڑپ اٹھتا ہے مگر جو شخص غیرت سے خالی ہو اس کی اصلاح کے لیے کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی ناکافی ثابت ہوتی ہے کتاب ایمانی طاقت مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر اکیس